اور یہ عاد ہیں کہ اپنی رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمان کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کوہنی پر چلے